السلام علیکم صاحب کیا خبر ہے رفیق بولتا ہوں میں کہنا کی حالت میں اور شراب کی پینے کی حالت میں اگر موت واقع ہو جائے تو کیا مسلمان کی موت ہوگی یا کافر کی موت حسین بھائی مسئلہ تو جو حدیشی میں ہے وہ تو یہ ہے کہ جب رضانی جنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے شرابی شراب پیتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں گناہ کبیرہ ہیں کفر نہیں ہیں اللہ معاف کرے محبوب کریم کیونکہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح جو ہے وہ پرواز کرے یہ یاد رکھے کہ مسلمان ہر حال مسلمان ہے گناہ کبیرہ سے کافر نہیں ہوتا گنا بھی ہو جائے گا شراب بھی معاف ہو جائے گا ہاں اس لیے اگر وہ مسلمان ہے تو کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اللہ کی بار رحمت سے نام عید بھی نہیں ہونا چاہیے تو گناہ آدمی مسلمان رہتا ہے کر نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائی اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے جی اچھی انڈر اسکور ون بھائی